السلام علیکم ورحمت اللہ سورة المتففیفین سے مطالعہ شروع کریں گے انشاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمجسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ویلل للمتففین الذین اذا اکتالوا علم الناس يستوفون ویذا کالوہم او وزنوہم یخسرون صورت المتففین ہے اس میں ابتدا میں نابطول کی کمی کرنے والوں کے لیے تباہی کی وعید یعنی ڈراوا سنایا گیا ہے پھر اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے نافرمان بندے ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے اور قیامت کا تذکرہ بھی ہے وہی لمتفین تباہی ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے یعنی کمی کرنے والوں کے لیے اللہدین جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں وہ دا کالوحم اور زنحم اور اب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں گھٹا دیتے ہیں کمی کر دیتے ہیں ایک تو جو تفصیل سے ہم شعیب علیہ السلام کی قوم کے ذیل میں پڑ چکے ناپ تول کی کمی کا معاملہ مزید اس میں یہ ذکر بھی ہوا کہ ناپتول کا معاملہ صرف ترازو کے اندر نہیں ہوتا یہ آج اینڈ ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے جو اکوپمنٹس یا اسکلس ہیں صرف انہی میں نہیں ہوتا یہ آپس کے معاملات میں بھی ہوتا ہے مرد آ کر کہتے جی عورتیں نہیں سنتی ان کو واضح نصیحت کرتے تو آگے سے میں اس کرتا تم کون سے اپنے فرض پورے کر رہا اپنے حق کی فوراً بات کرو گے اپنے فرض کی بھی تو بات کرو عورتوں کی پرچیاں آتی ہے جی مردوں کو توجہ دلائی تو بالکل دلائیں گے سب کو دلائی اپنے آپ کو بھی دلائی آپ کو بھی دلائی مگر عورتیں بھی تو یاد کریں گے فرض کو ادا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں اسی طرح ہر شخص دیکھے میں اور آپ جس جس پوزیشن جس کیپیسٹی میں ہیں تو حق پورا لینا چاہتے ہیں فرض ادا نہیں کرنا چاہتے اور سب سے بڑی ڈنڈی کس کے ساتھ مارتا ہے بندہ اللہ کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہر وقت زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی اطاعت کرنا اس کی طرح فرمبرداری کرنا اس میں ڈنڈی مارنا ہوتا ہے اس پورے تصور کو ذہن میں رکھیے یہ کیا ہے جو حدیث شریف میں ہمیں کیا تعلیم دی تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو جو معیار میں اپنے لیے پسند کروں عام حالات کی بات ہو رہی وہی دوسرے کے لیے معیار ہونا چاہیے گڑبڑ کا بات ہے جب میرا معیار میرے لیے کچھ ہوتا ہے دوسرے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے اس کمی کرنے والوں کے لیے ویل تباہی اللہ اکبر اس کا ترجمہ تھا تباہی بربادی اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے ترمیزی شریف کی روایت جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے اب اندازہ کریں کیا اس کی ہولاکیوں کا عالم ہوگا اللہ ہم سب کو جہنم اور اس کی ہولاکیوں سے محفوظ رکھے یہ حرکت کرتا ہے کہ وہ انسان یہ ڈنڈی تھوڑی سی کبھی زیادہ کیوں مارتا ہے اللہ کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں یوم عظیم ایک عظیم دن میں یوم یقوم الناس یورب العالمی جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے یہ ہے اصل معاملہ وہ آخرت پیش نظر نہ ہو تو چھٹاک بھر کی ڈنڈی بھی مارے بڑی سے بڑی بندہ اور دوسرا پہلو دوسرا رخ کیا ہے آخرت پیش نظر ہو تو معاملہ سیدھا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی بندہ اللہ کا خوف کر کے کوتا سے کمی سے نافتول کی کمی سے ظلم سے زیادتی سے, سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کل ہرگز نہیں ان کتاب الفجار لفیظین بے شک برے اعمال کرنے والے فجار کا اعمال نامہ سجین میں ہے وما ادرا کما سدین اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں دو سجین وہ مقام جہاں برے لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا اور سجین وہ مقام جو ایک رجسٹر کی شکل میں بھی ہے جہاں برے لوگوں کے کرتوت نقل کیے جاتے ہیں نکھے میں موجود ہیں وئی لو یوم اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے اللہ الدین وہ جو بدلے کے دن کو ہیں اور اسے تو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے جانے والا ہے جب جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتے پچھلے لوگوں کی کہانیاں یہ معاذ اللہ بت کلامی کرتے تھے اور کفار ذکر پہلے بھی کئی مرتبہ آیا کل ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کا جو وہ کمائی کرتے ہیں یہ اصل میں دل میلے کچیلے گندے آلودہ کیوں ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے حضور نبی اکرم علیہ صنعت وسلام کی حدیث جامع ترمیزی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاح نقطہ لگا دیا جاتا ہے بلیک اسپاٹ توبہ کر لے وہ ہٹا دیا جاتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا ایک اور نقطۂ ایک اور گناہ کرتا ایک اور دھبا ایک اور نقطہ یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر حضور میں آئے تلاوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلّلوب ہی ماں ہرگز نہیں زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر ان امال کا جو وہ کماتے ہیں یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے ایک تو ایک کفار کا معاملہ ہو تو ختم اللہ علاء قلوب ہی بات اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کبھی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا نماز میں آنے کو دل نہیں چاہ رہا دین کی محفل میں مزہ نہیں آ رہا یہ کیا ہے یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں بھائی یہ دل کالے ہو جاتے ہیں گناہوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نوسط کی وجہ سے اللہ ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائے سلامتی والا دل عطا فرمائے گناہوں سے اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب تین سزاؤں کا بیان ایسے لوگوں کے لیے سیاح دل والے ہیں منکرین ہیں اللہ ان میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ان کے لیے تین سزاؤں کا بیان کلّا کل ہرگز نہیں یہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں کا مطلب کیا لوگوں کا کوئی غلط رویہ ہوتا ہے وہ ٹھیک سمجھ رہے ہو کہ اپنے آپ کو نہیں تمہارے یہ غلط رویے غلط ہیں ہونا کیا ہے انربی بے شک وہ دن اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے اللہ اکبر یہ پہلی سزا دوسری جہیم پھر وہ بے شک جہنم میں داخل ہونے والے ہیں تیسری سزا ثم يقال هذا الذي كنتم به پہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے ان کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کے کرتوت ان کو بتایا جائیں گے تم نے تمہاری ان جھٹلانے کی روش اور کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے کلا کل ہرگز نہیں ان کتاب الابرار لفی علیمین بے شک نیک لوگوں کا امان نامہ علیمین میں ہے وما ادراك ما تمہیں کیا خبر کیا ہے یہ تو عربی گرامر کا اسلوب ہے کتاب ایک لکھی ہوئی کتاب ہے ال کے بارے میں بھی دو آ ایک مقام کو بلند سطح علو شان کو بلندی کو بھی کہتے جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا ایک اور جہاں وہ رجسٹر ہے کتاب جس میں نیک لوگوں کے امال درج ہو رہے ہیں یشول مقرر اسے دیکھتے ہیں اللہ کے مقرب یعنی فرشتے وہ گواہ ہیں اس کے اس مقام کے ان نلا برارفی بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے مرا جنت الرا تختوں پر دیکھ بیٹھے آرام سے دیکھتے ہوں گے نظارے کرتے ہوں گے جنت کے پتختے بھی کون سے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ذکر آ چکا تاریخ تم ان کے چہروں پر نعمت کی تر تازگی پاؤ گے رحیق مختوم انہیں پلائی جائے گی خالص شراب سر بمہر جس پر سیل لگی ہوئی ہوگی ایک مشہور کتاب ہے سیرت النبی کی الرحیق المختوم وہ نام انہوں نے یہیں سے اخذ کیا اب ہیں یہ کیا نام ہے بھائی بڑا پیارا نام ہے تحفیق مختوم تو جنت کا بیان ہو رہا ہے وہ خالص شراب جس پر مہر لگا دی گئی تو سیرت کی ایک کتاب کا سیرت نکال جب نام رکھتا ہے تو اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ کیا نام رکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ لکھ چکے الحمد للہ تو انہوں نے یہ نام منتخب کیا سیرت کا ایسا بیان جو بڑا جامع ہے اور مختصر بیان کے حوالے سے اس میں کسی اور ایڈیشن کی ضرورت نہ ہو شاید یہ سوچ کر انہوں نے سفی رحمان مبارک پوری اللہ ان کی مفرت فرمائے انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا تھا خیر یہ تو جنت کی خالص شراب اس پر مہر لگی ہوگی خیتام ہوں خیتم مسک اس کی مہر بھی جو ہوگی مشک کی ہوگی مسک یہ مشک ہے وہ جنت والا یہاں تو پتہ نہیں ایک نمبر کا ملتا دیکھئے نہیں ملتا لیکن جنت کا مش وہ مہر اس پر لگی ہوگی فلی تناف تنافی المتنافسون اور چائے کے رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں ارے کہاں دوڑ لگا رہے ہو اس دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہو سور تقاثر پڑھو پڑو حتٰ المقابر قبر مقابل میں گئے سادہ پڑا رہ گیا ادھر دوڑ لگاؤ ادھر رغبت کرو ادھر ایکشن لو ادھر آگے بڑھو ادھر محنت کرو ادھر پسینہ بہاؤ ادھر جان لگاؤ ادھر اپنے آپ کو کھپاؤ کدھر المتنافسون اس میں چاہیے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں ممیزاجہم ان تسنیم اور اس میں امیزیش ہوگی تسنیم کی کیا ہے تسنیم عین نہیں ہے شربوا به المقربون ایک چشمہ ہے جس سے مقربین پیئیں گے سورۃ دہر میں تو فلیورز کا ذکر آیا لیکن یہ خاص تسنین جو کہ مقربین جو ہوں گے اللہ کے ان کو اس میں سے پिलाया جائے گا اللہم ربنا اجعلنا منهم اے اللہ ان مقربین میں ہمیں نے بھی شامل فرما ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون جل لوگوں نے جرم کیے وہ ایمان والوں پر ہستے تھے واذا مروا به يتغامزون اور جب ان کے پاس سے ہو کر گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اشارے سے اگیا وہ اگیا وہ مولوی اگیا وہ وہ اگیا وہ فلا کیسے کیسے کوسنے آج دیے جاتے دین کو کبھی کبھی یہ آج کا نقشہ ذہن میں رکھ لیں کفار کیا کرتے تھے وہ کفار کا بیان تھا ڈرنا چاہیے آج والوں کو اگر اس رویش پر ہیں تو انجام بھی ان جیسا نہ ہو جائے ڈرنا چاہیے وہ ادا و الاقلب فکیل اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ہنسی مذاق کی باتیں بنا کر لوٹتے دیکھا کو چپ کیسے دو سوال کے بند کرا دیا کیسا کو میں نے کارنر کیا چل پانچ پانچ سوالات کے پیکیج ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اور وہ ان سے پوچھ چپ کرا دے دے چپ ہو گیا وہ ٹھیک ہے جنت پکی ہو جائے گی کیا تم نے کسی کو برا بلا کہ مذاق کا مذاق اڑا کر چپ کرا دیا تم نے کامنٹ کوسنے وہ بےچارے چلو خاموش بھی ہو گیا بس تمہاری جنت پکی ہوگی اس کام کے اوپر اللہ اکبر دس از ناٹ دا کیس وہی اور جب یہ لوگ ان اہل ایمان کو دیکھتے کہتے یہ لوگ تو گمراہ ہیں اللہ فرماتا ہے اور اللہ اور ان لوگوں کو ان ایمان والوں پر محافظ بنا کر تو نہیں بھیجا گیا کہ یہ, یہ چیک کرتے رہے ایمان والے کیسے اٹھ رہے ہیں کیسے بیٹھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے پھر یہ تو اللہ ان سے پوچھے گا تم نے زندگی کیسے گزاری تم کیا محافظ بنا کر بھیجے گئے ہو سنو فلیوم الدین آمن مین القفاری بس آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے اور کیسے اڑائیں گے الریکی انگلوم وہ تختوں پر اپنے تخت تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے نظارے کر رہے ہوں گے آہل جنت جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے مکالمی بھی ہونے ڈائلگ بھی ہونے پڑھ چکے حالانکہ جنت کی بس کا اندازہ نہیں جہنم کی بس ستوں کا اندازہ نہیں اللہ دکھا رہا ہوگا اور یہ بالکل لائف ٹیلی کاسٹ چل رہی ہوگی اور ایمان والے مذاق اڑا رہے ہوں گے ان کا لو بھگ سزا جہنم کی اب آپ سوچیں دنیا میں ایمان والوں کو کوئی کتنا مذاق اڑا لے گا کتنے سال چھوٹی سی دنیا اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی تو کون ہے جس کا مذاق اڑے گا وہ کفار و مشکین اور وہ دین دشمن جو آج دنیا میں ایمان والوں کا ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے دین کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ایمان والوں کو اللہ کل ہنسنے کا موقع دے گا اس شاید کا حوالہ میں نے کئی مرتبہ دیا ایمان والے پتھر تھوڑے کوئی مشین تھوڑی ہی ہیں کوئی روبوٹ تھوڑے ہی ہے کوئی کہ کچھ نہیں ہوتا ان کو ہوتا ہے بھائی دل جلتا ہے تو اللہ کہتا ہے تھوڑا سا صبر کر لو آج میری خاطر برداشت کرو کرنے دو ان لوگوں کو کل میں تمہیں ہمیشہ کے لیے موقع دوں گا ان کا مذاق اڑانا خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی تسلی نہیں والے کے لیے اس سے بڑی کوئی تسلی نہیں ایمان والے کے لیے آج تم اللہ کی خاطر برداشت کرو کل ان زادوں کو دیکھو نا جہنم میں جلیں گے اور اللہ ایمان والوں کو ان پر ہنسنے کا موقع دے گا ہل تبی بلک ما خانو فنون کافروں نے وہی بدلہ پایا جیسا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے اس کے بعد سورت النشقا یہ وہ تین سے تیسری صورت ہے تکویر انفطار اور اب یہ انشقاب حدیث شریف جامع ترمیزی کی جہنم بلکہ قیامت کے مناظر دیکھنا چاہو تو یہ ان تین صورتوں کا مطالعہ کر لو تو یہ تین صورتوں میں سے تیسری سونا جس میں قیامت کے واقع ہونے کے مناظر کا ذکر اور دو گروہوں کا بیان دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے بسم اللہ الرحمن الرحیم اد استماع شقت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ ادینت ربیح و حقد اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ اللہ کا حکم مانے پھٹے گا وہ آسمان وہ مدت الرد مدت کھینچ کر پھیلا دی جائے گی فلیٹ چٹیل میدان و لقت معافیہ و تخلت اور جو کچھ اس میں وہ نکال کر باہر ڈال دے گی مردوں کو بھی اور خزانوں کو بھی یہ سورج الزال میں بھی بات آئے گی ان تعالی اللہ تعالیٰ وہ ادینت ربیح و حقد اور وہ خال اور وہ اپنے رب کا حکم اچھا معاف کیجیے گا دوبارہ چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں القت معافی ہاں اور جو کچھ زمین میں باہر ڈالے گی اور خالی ہو جائے گی وہ ادینت رب بحق اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی اور اس کی اس کے لائق یہی یہ ہے کہ وہ رب کا حکم مانے یہ ہے کل اللہ کے حکم کے مطابق زمین آسمان کا معاملہ ختم بے شک تجے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنی مشقت ہے دنیا میں سور بلد میں ذکر آئے گا اللہ کہتا میں انسان کو مشقت میں پیدا کیا کھانا پینا گھر گھر کے معاملہ مشقت تو ہے لیکن اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے مرنے کے بعد سب سے بڑا مشقت کا مرلہ آ رہا ہے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے تو اے انسان تجھے مشقت و مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اب کل کیا نتائج ہیں اور کل کیا دو گروہ ہوں گے لوگوں کے اما من اوت یا کتابی امینی جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا سب حساب اسیرا بس اس سے انقریب آسان حساب لیا جائے گا اللہ مہا سبنا حساب اسیرا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما یہ حدیث پہلے بھی پیش کی گئی بخاری شریف میں بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ آسان حساب کیا ہے تو حضور نے فرمایا عائشہ اللہ کھولے نا اور پوچھے نا جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا جس کا کھلا عما لاما اور اللہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا تم نے یہ کیوں نہیں کیا وہ مارا گیا یہ ہے آسان حساب اللہ اسی آسان حساب سے مجھے اور آپ کو گزارت ہے اللہ پردہ پردہ ڈالے رکھ رکھے اور اللہ پردے میں معاف کر دے اللہ کل کی ذلت سے رسوائی سے میری آپ کی حفاظت کرنا ہے اللہ حاصم نہ حساب اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کریں حساب گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا کون سے, کون سے گھر والے جو میں ایمان پر ہوں گے وہ جنت میں جمع ہوں گے یاد آیا سورتور کی آئے تمبر اکیس اللہ ہم سب کو وہی ایمان والے گھرانے آٹا فرمائے وہ و الا اہل ہی وہ اپنے اہل کی طرف گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اس کے برعکس اما امن اوت یا کتاب ہو اور جس کو اس کا نام امال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ ملنا تو ہے الٹے ہاتھ میں اگر کچھ لوگ لینا نہیں چاہ رہے گا تو پیچھے سے تھمایا جائے گا ان کو جیسے وہ بچہ جس پہ فیل ہونے کا پتہ ہے کہ میں نے صحیح پرفارمینس نہیں دی وہ تو چاہتا ہے نا کہ ریزلٹ کا دن نہ نہ یہ لینا نہیں چاہیں گے اگر تو پیچھے سے تھمایا جائے گا فصو فی الد او فبو بسن قریب وہ موت مانگے گا وہ اسلحا اور انقریب وہ جلسے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ اکبر اللهم اجیرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما انه کان فی اهله مسرورا بے شک یہ اپنے گھر میں بڑا خوش و خرم تھا کون سے گھر دنیا میں گھر میں بڑی نافرمانیوں کے کام سرکشی کے کام اللہ کے اس کے رسول علیہ علیہ السلام کے احکامات کی پامالی سب ہو رہا تھا ادھر یہ خوش و خرم تھا غفلت میں تھا آج اس کا یہ انجام ہو رہا ہے نہو غن اللہ بے شک اس نے جو گمان کیا تھا وہ ہرگس لوٹے گا نہیں بھول گیا مرنا بھی اور اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے بلا کیوں نہیں ان کا نب ہی مسیرہ بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھتا تھا فلاں شفق بس میں قسم کھاتا شفق یعنی شام کی سرخی غروب سے پہلے کا منظر و الما و سخت اور رات کی کہ جو اس میں سمٹ آتی ہے یعنی شام کا وقت ہوتا پھر رات کا آنے کا معاملہ والقمر اذا سخت اور چاند کی جبکہ وہ مکمل ہو جائے لتر کبن طبق تم کو درجہ بدرجہ ضرور بڑھنا اور آگے چڑھنا ہے مراد دیکھو یہ زمین و آسمان کا نظام یہ چاند کبھی باریک ہو جاتا ہے پھر چودھری کا چاند مکمل یہ مستقل تغیر و تبدل یہ تبدیلیاں مستقل جاری ہیں تم بھی بچے تھے جوان پھر بڑھاپا یہ اندر تمہارے بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو اللہ آج ان تبدیلیوں کو برپا کرنے پر قادر کل وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے فمال الحم اللہ مینون پسن کیا ہو گیا وہ ایمان نہیں لاتے وہی داقر علیم القرآن اللہ جدون اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے یہ آئے سجدہ سجدہ سجدہ ادا کر لیجئے بل الذين كفروا يكذبون بلك الذين كفروا هو جھٹلاتے ہیں واللہ اعلم بما اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ بھر رکھتے ہیں مراد دلوں میں جو کفر و عداوت بھرا ہے ان کے اللہ خوب جانتا ہے فبشرهم بعذاب الیم بس انہیں میں علی سلام نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے ان کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ انہیں ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے اس کے بعد اس ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کے ایمان والوں پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا ان آیات کے ذیل میں جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مفسرین نے ایک سے زیادہ واقعات نقل کیے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ایمان والوں کی آزمائش ایسی بھی ہوئی کہ ظالموں اور کافروں نے جابروں نے ایمان والوں کو خندق کھود کر اس میں آگ جلا کر اس میں پھینکا ہے اور ایمان والوں نے شہید ہونا قبول کیا ہے ایسا کئی مرتبہ ہوا کئی واقعات مفسرین نے نقل فرمائے ہیں ان ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر بھی ہے اور ان ایمان والوں پر جن ظالموں اور جابروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان کے لیے اللہ کی پکڑ کا بیان بھی آئے گا اسم اللہ الرحمن الرحیم اور سما ادا البروج برجوں والے آسمان کی قسم یعنی ستاروں والا آسمان ولی مل اور وعدہ کیے گئے دن کی قسم اس سے مراد قیامت کا دن ہے شاہدیوں مشہور اور شاہد اور مشہود کی قسم اس میں بہت آرا ہیں ایک رائے یہ کہ شاہد ہر ہر شخص حاضر ہوگا پیش ہوگا یہ مراد ہے اور مشہود قیامت برپا ہوگی حشر کا میدان سجے گا اس کی طرف اشارہ ہے واللہ عالم اس میں آرا ایک سے زیادہ نقل کی گئی پتین اصحاب القدود ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے یعنی جنہوں نے خندق آگ جلا کر ایمان والوں کو اس میں ڈالا وہ ہلاک کر دیے گئے اس سے ایک مراد یہ, لی بھی, یہ بھی لی گئی کہ ایسے ظالموں پر بھی دنیا میں عذاب آیا اناج ذاتی القعود ایندھن والی آگ والے جنہوں نے بڑی آگ بھڑکا کر ایمان والوں کو معاذ اللہ نقصان پہنچانا چاہا مل جبکہ اس پر بیٹھے تھے ایمان والوں کو خندقوں میں پھینکتے تھے اور باہر بیٹھ کر نظارہ کرتے تھے وہ فالون شہود اور جو ایمان والوں کے ساتھ وہ کرتے تھے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان لوگوں نے ایمان والوں سے تو اسی بات کا بدلہ لیا کہ یہ ایمان لائے اللہ پر کہ جو غالب ہے آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے اللہ ملکات وہ اللہ کے جس کے لیے بادشاہ آسمان اور زمین بمواہوں آلہ کلی شہ شہید, شہید اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شہر پر گواہ ہے کس بات کا بدلہ لیا یا کس بات کا انہوں نے انتقام لیا کہ ایمان والے اللہ کو ماننے کا دعوی کرتے ہیں جی اور ان ایمان والوں کو ان ظالموں نے آگ میں جلا کر عذاب دے کر یا تکلیف پہنچا کر خوشیوں کا اظہار کیا اب آج اس دنیا میں ظالم اقوام ایمان والوں پر کبھی ڈیزی کٹر برساتی ہیں کبھی کاپٹ بامبنگ کرتی ہیں کبھی اور چیزوں سے ان کو نقصان پہنچا کر کبھی دس لاکھ عراق میں کبھی پندرہ لاکھ افغانستان کے اندر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ظالم جی اللہ تعالیٰ ان شہدا پر تو اپنی رحمت نادل فرمائے بارہ یہ ظالم بھی بچیں گے تو نہیں اللہ کی پکڑ سے آگے ذکر ابھی آ بھی رائے اور شروع میں آئے نمبر چار میں جو ذکر آیا کتینا اصحاب العدود حلا کر دیے گئے خندقوں والے تو یہ جو واقعات نے نقل کے ان میں یہ بھی نقل کیا گیا پھر انہی خندقوں سے چنگاریاں اٹھیں اور ان کے محلات جلے جلانے والوں کے اور وہ بھی جلا کر ختم کر دیے گئے اور ان کے دنیا میں یہ آگ کا عذاب ہوا بڑا عذاب آخرت میں جہنم کی آگ کا ہے یہ آگ کے عذاب کا ذکر بھی آگے آیا چاہتا ہے اِنَّ فَتَنُ وَالْمُؤْمِنَاتَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیفیں پہنچائیں ثم ملم يتوبو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فلہم عذاب جہنم تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے جلنے کا آزاد ہے یہ لیجیے جہنم میں بھی جلنا ہوگا اور جلنے کا عذاب ایک اشارہ دنیا میں بھی عذاب ان کے لیے ہے تو یہ تو بات ہو گئی مکمل ایک بڑا قیمتی نقطہ یہاں پر مفسرین نے لکھا غور کیجئے گا جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں پہنچائی پھر توبہ نہیں کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جلنے کا عذاب ہے اگر توبہ کر لیں تو عجیب بات ہے اتنا بڑا ظلم ڈھایا لیکن توبہ توبہ توبہ اتنی بڑی دولت ہے اگر یہ توبہ کر لیں سچی تو آداب سے بچ جائیں گے اللہ یہ نقطہ بھی ہے بڑا حساس اس مقام پر مگر مفی نے توبہ کی اہمیت پر لکھا ہے ان صلیحاط انہار بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں جنہوں نے نیک امال کی ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی بس میں کافی دن سے سوچ رہا تھا یہ نیچے سے کیا مطلب اس کو ایک دفعہ بیان کر دیا جائے تو آج میں اس کر دیتا ہوں نیچے سے کیا مطلب اللہ اللہ الا کلی شہین قبیر ہے کوئی ہینگنگ قسم کے محلہ تو نیچے سے نہیں ہوں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک تصور آتا ہے نا کہ باغات اور اوپر بلند و بالا مکانات بھی جو وادیوں کا ایک سما ہوتا ہے پہاڑوں پر باغات ہریالی درخت اوپر بنے ہوئے مکانات اور وادیوں کے دامن میں نہریں جاری ہوتی ہیں جی تو اوپر سے کوئی دیکھے تو نہر کدھر ہے محلات کے نیچے یہ ہمارا فہم ہے ہاں تو نیچے کی تھوڑی سی وضاحت ہمارے فہم کے مطابق آہل علم میں یہ بیان فرمائی لیکن اصل وہ محلات کیا ہیں اصل وہ نیچے کا معاملہ کیا ہے اصل ان نہروں کی کیفیت کیا ہے مالا عید الراط والا ادون السنگ والا خطور آلہ کلوی بشر نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا را لوز القبیر یہی بڑی کامیابی ہے اللہ کا جنت الفردوس اس کے برعکس نا فرمانوں کے لیے اللہ کی پکڑ کا بیان بت شربی کا شری بے آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے ان نہ بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا فرماتر وہی دوبارہ لوٹائے گا دوبارہ پیدا فرمائے گا وہ الغفور البود اور وہی بہت بخشنے والا نہایت محبت فرمانے والا ہے وہ ناوش ان مجید آرش کا مالک بڑی بزرگی والا ہے جواہے کر ڈالنے والا ہے کوئی روک ٹوک اس کے لیے نہیں ہو سکتی کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے حل اتاك حديث الجنود کہ آپ کے پاس لشکروں کی بات انہیں خبر پہنچی فرعون و سموت فرعون و سموت کی بل الذین كفروا فی تکذيب بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں مبتلا ہیں والله والله موراهم محیط اور اللہ تعالی انہیں ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں بل هو قران مجید بلکہ یہ قران تو بڑی بزرگي والا ہے فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں ہے مراد کیا ہے اللہ کی باتیں اٹل محفوظ جو کچھ ہے وہ بھی محفوظ اللہ کا کلام محفوظ, اللہ کی باتیں محفوظ اللہ کے کل, اللہ کی فیصلے اٹل اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے اور اس نے اگر کہ اس نے ماضی کے مجرمین کی پکڑ فرمائی تو وہ آئندہ بھی مجرمین کی پکڑ فرمانے پر قادر ہے اور اس نے کہا کہ ایمان والوں کو نوازے گا تو یہ وعدہ پکا ہے وہ ایمان والوں کو بالکل اپنی رحمت سے نوازے گا اس کے بعد صورت الطارخ ہے سورت تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے اسی طرح قیامت کے دن کی پیشی کا تذکرہ بھی ہے قرآن ایک ڈسائس ورڈ ہے فیصلہ کن کلام ہے اس کا تذکرہ بھی تاریخ میں ہمارے سامنے آئے گا ان اللہ تعالیٰ اسم اللہ الرحمن الرحیم و سما قسم ہے آسمان کی اور تاریخ کی وما ادرا کمتاری اور تم نے کیا سمجھا کہ تاریخ کیا ہے ان چمکتا ہوا ستارہ ہے یہ ستاروں کی حرکت اللہ تعالیٰ نے بڑی مربوط رکھی ہے ان کا چلنا صحیح ڈائریکشن اس سے لوگ حاصل بھی کرتے یہ پورا مربوط نظام کس کا ہے اللہ کا سب کچھ کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے ایک ایک ستارے کی حرکت کس کے علم اللہ کے علم جیسے اس کائنات کے زر زبے کا علم اللہ کو ہے تم سے بھی اللہ خوب و واقف ہے ام نسل لما علیہ حافظ کوئی جان نہیں مگر یہ اس پر ایک نگہ موجود ہے حفاظت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا کون اللہ ہماری جانوں کی بھی حفاظت وہی کرتے موت کے وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی ہمارے امال کی بھی حفاظت وہ کر رہا اس کے علم ہے کوئی چیز ان نہیں ہے بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے پیدا کیا گیا خلک امداد وہ پیدا کیا گیا ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بڑی شدت سے وہ اخراج اس خطرے کا ہوتا ہے وہ نکلتا پیٹ اور سینے کے درمیان سے یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسندوں کے درمیان سے اخراج کا معاملہ ان نو اعلیٰ قادر بے شک وہ اللہ اس تخلیق کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے اپنی تخلیق پر غور کرو بار بار ذکر آیا نہ تھے تو بنایا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل اس کے لیے نہیں یوم تبلس رس دن راس جاچے جائیں گے سینوں میں کیا کچھ آج چھپا ہے کل سب پیش ہوگا سور عادیات میں بھی پڑھیں گے بہت ما فی صدور سینوں کے راس کھول دیے جائیں گے فرما الحمتی والا ناصر تو نہ انسان کو کوئی قوت حاصل ہوگی اور نہ کوئی اس کو مدد ملے گی پیشی تو ہونی حساب تو ہونا ہے اللہمہ حاصب نہ حساب قسم ہے آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے والارض ارب رات سدڑی اور زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے وہ جو قیامت کا مرپا ہونے کا معاملہ بھی ہے اور ایک پھٹتی زمین تو فصلیں پیدا ہوتی ہیں مردہ بیش کو اللہ زندگی دیتا ہے تمہارے مردہ ہو جانے دفن ہو جانے کے بعد بھی اللہ تمہیں زندگی دے گا وہ اللہ فرما رہا ہے قسم کھا کر ان نحو فصل بے شک یہ قرآن فیصلک ان کلام ہے ڈسٹائس ورڈ ہے ہمارے محاورے میں کہیں تو زندگی موت کا معاملہ ہے بالحضل کوئی حزل کوئی بےکار شے نہیں کوئی بےکار شے نہیں معاذ اللہ جس کو تم نظر انداز کر دو اگنور کر دو پسے پشت ڈال دو یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کی عظمت کے تعلق سے قرآن فیصلہ کو کلام ہے کوئی بےکار شہ نہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کی دو احادیث مسلم شریف میں ہیں آپ نے فرمایا اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے زریل اور رسوا کر دے گا اس زمین پر اس امت کا عروج وابستہ ہے قرآن سے قرآن تھامو گے تو عروج عطا ہوگا دنیا میں وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج قرآن چلا گیا ننانوے فیصد آبادی ہماری قرآن سے بے بہر ہے دورہ آج تا قرآن ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑا یہ بات کئی مرتبہ آ چکی اللہ میں ہمت آخری شب ہے اس تعلق سے انتیسویں ہی یقینی ہوتی ہے اور تکمیز قرآن کا بھی ایک معاملہ ہے اب کیا اراد ہے رمضان شریف کے بعد بار بار آپ کے سامنے تفصیلات آئی ہی ہیں وہ تفصیلات بیان بھی ہوتی رہی اعلانات بھی ہوتے رہے مکتبے سے بھی لیجئے کون کون سے کورسز ہیں کہاں کہاں دروس کے حلقے سجیں گے رمضان کے بعد شام میں کیا پروگرامز ہوں گے اس صبح میں کون کون سے کورسز ہیں وہ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام ویب سائٹ پر بھی ہماری تفصیلات آپ دیکھ لیجئے ان اللہ تعالیٰ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے یہ تو دنیا کا معاملہ یہ امت تھامے گی تو اللہ دنیا میں عروج دے گا آخرت زیادہ اہم ہے دنیا تو وقتی ہے کل آخرت میں بھی یہ فیصلہ ان کا ہوگا حدیث مسلم شریف میں ہی حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ القرآن حجت اللہ کا علیہ کا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا تمہارے خلاف تمہارے لیے سفارش کرے گا تمہارے خلاف شکایت کرے گا اب اس کے حقوق ادا کریں گے تو سفارش کرے گا ورنہ شکایت کا اندیشہ ہے اللہ اس شکایت سے بچائے اور اس قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی نصیب فرمائے فرمائے کہ ان نح القلف الشق قرآن فیصلک ان ہے وما ہوا بلحاظ کوئی بے کار شے نہیں جس کو تم نظر انداز کر دو بند کر کے جو ہے وہ الماریوں کے اندر سجا دو اور کبھی جو ہے وہ اتنا اونچا رکھ دو کہ ہاتھ بھی وہاں پر نہ پہنچے ایسا نہیں ہے یہ اہم ترین معاملہ زندگی موت کا معاملہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان نہ یقید نہ قیدہ بے شک وہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں واقعہ میں بھی تدبیر کرتا ہوں یہ چالے چلتے چلتے رہے اللہ فرماتا میں بھی تدبیر فرماتا ہوں کافرینا ام ہل ہم رویدہ بس اے نبی علیہ السلط السلام کافروں کو ڈھیل دیجئے تھوڑی سی ڈھیل وقت مقرر پر ان کی پکڑ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے اس کے بعد سورت العلہ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی پیاری محبوب صورتوں میں ہے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم جمعے کے دن اس کی تلاوت فرماتے جمعے کی نماز میں عید کی نماز میں بھی پہلی رقط میں اس کی تلاوت فرماتے جمعے کی نماز میں پہلی رقط میں اس کی تلاوت فرماتے کی نماز میں بھی پہلی رکت میں حضور صلی اللّہ علّم مرتبہ سرت العلیٰ کی تلاوت فرماتے کی پہلی رکت میں اور اس کی پہلی آیت جب آئی ہے تو اس کو حضور نے سجدے میں جاری کر دیا بسم اللہ رحمانسم اور ربک اللہ جب یہ آیت آئی ہے تو حضور نے اس کو سجدے میں جاری کر دیا سبحان اور ربی اللہ اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا تسکیر یاد دہانی نصیحت کا بیان بھی ہے کامیابی کس کے لیے ہے اس کا بیان بھی ہے تذکیر کا بیان بھی ہے بڑا اہم موضوع بلکہ موضوعات اس صورت میں سامنے آئیں گے سب اسم و رب گلا اپنے رب اللہ کے نام کی تسبیح کیجیے اے نبی علیہ السلام اور حضور کے ذریعے علیہ السلام ہم کا فصوا وہ اللہ جس نے پیدا فرمایا پھر درست کر دیا وہ اللہ جس نے عمدہ اندازہ مقرر کیا فہادہ پھر راہ دکھائی ہر مخلوق کو دکھائی سرد علاقوں میں برفانی علاقوں میں ریچھ کو بڑے بڑے بال کس نے دیے اللہ نے اس کے لیے ضروری ہے مچھلی کو گل پھڑے کس نے دیے تیرنے کا سیفن کس نے سکھایا اللہ نے بکری کے وجود سے, سے بچہ اس کا کیسے دودھ سکرے کرے کیسے لے اللہ نے سکھائے یہ بنیادی ہدایت ہر ایک کو دی ہر مخلوق کو اللہ تعالی نے دی وہ لدی اخرا جل مرا اور وہ اللہ کا جسے چارہ اگایا بجا لاہوں اسے خشک سیاح کر دیا وہ کسان دیکھتا ہے فصل تو بڑا خوش ہوتا ہے لیکن وہ چورا چورا بھی ہو جاتی ہے ہمیں بھی سمجھایا گیا بات آ چکی سور حدید میں کہ تم بھی جوانی کے جو سمجھ بیٹھتے ہو لیکن بالآخر جیسے فصل مٹی میں ہو جانا ہے شامل تم بھی مٹی میں چلے جاؤ گے لیکن فصل مٹی ہی میں رہے گی معاملہ ختم تمہیں مٹی سے نکالا جائے گا سنو قریبوں کا فلاسا اے نبی علی سنا قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ, آپ نہیں بھولیں گے اللہ معاشا اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے اللہ کی قدرت اللہ کوش دے کر واپس لینا چاہے تو اللہ لے سکتا ہے لیکن یہ ذرا علمی مباحث ہیں کچھ ناسخو منسوخ کی بحث سورت البقرہ آیت ایک سو میں ہے اس کے ذیل میں تفسیر پڑھیں تو زیادہ تفصیلات اس مقام کی بھی آپ کے علم میں آ جائیں گے انشاءاللہ ان نو یا بے شک وہ اللہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی اور پوشیدہ بات کو بھی یعنی وہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں سے یکساں طور پر خوب واقف ہے بنو یس روکا یوسورا اور اے نبی علیہ السلام ہم جلد آپ کو آسان طریقے کی سہولت عطا کریں گے آسانی آتی جائیں گے مشکلات تو ہیں لیکن آسانی آتی جائیں گے آگے اسکول شرح میں آئے گا فن الْعُسْرِ یوسورا بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے فد کر ان نفات ذکر آپ اس نبی علیہ السلام نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع اس کا نفع دینا محسوس ہو اگر نصیحت محسوس ہو کہ نفع دے گی تو نصیحت کیجیے بس اس آیت کے دونوں ترجمے ممکن ہیں ایک ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دیتی محسوس ہو بھائی ہر زمین میں تو بیج نہیں ڈالا جاتا نا زمین بھی دیکھی جاتی موسم بھی دیکھا جاتا ہے تو دیکھ بھال کر دعوت کا کام اور دعوت کی بات قیمتی بات ہے ضائع نہیں کرنی ہے موقع محل لے کر بھرپور تیاری کے ساتھ ایک ترجمہ آنی اور دوسرا ترجمہ کیا کیا گیا ہے فضکر ان نفات ذکر نصیحت کیجئے بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے آج نہیں کل کسی کو فائدہ دے گی کسی کو کم وہ آگے بڑھائے گا اس کو زیادہ فائدہ مل جائے گا تو نصیحت کیجیے بے شک یقیناً نصیحت فائدہ دیتی ہے مگر کون لے گا سید ان قریب جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے گا جس میں کچھ خوف ہے جس دنیا کا غلامہ بندہ نہیں جو آخرت کا طلبگار ہے کچھ احساس اس کو مرنے کے زندگی کا وہ اس سے نصیحت لے لے گا اس سے وہ پہلو تہی کرے گا جو بڑا بد نصیب ہے جو خود اپنے لیے گمراہ ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے وہ نصیحت لاکھ اس کو کی جائے مگر وہ اس سے بے پرواہ بنا رہے گا اللہ نار القبرا جو کہ بہت بڑی آگ میں جھل سے گا اجرنا من النار اے اللہ اجر نام اللہ ہمیں آگ کے آداب سے محفوظ سرما تم ملا یمو تو پھر نہ وہ مرے گا اس میں نہ جئے گا استغفراللہ. یہ اللہ کی ہے جہنم کا عذاب نہ جینا نہ مرنا موت آئے تو معاملہ ختم ہو جائے نہیں حدیث شریف بار بار پیش کی گئی جامع ترمیزی کی موت کو بھی موت دے کر معاملہ ختم کر دیا جائے گا اب موت نہیں آئے گی نہ مریں گے نہ جیئیں گے اللہم اجرنا اجر النار اے اللہ ہم سب کو آ کے آداب سے محفوظ سرما قد الحمد تزب کا یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے تذکیہ کر لیا یہ باطن کا پاک ہو جانا ہاں یہ دل کا دل سلیم ہو جانا اور اس میں گنا کی سر کی کفر کی نفا کی دنیا کی محبت کی آلودگی نہ رہے اور پھر بندہ گناہوں سے بچنے والا ہو ورنہ پڑ چکے متفرفین میں یہ گناہوں کی نمو سے دل آلودہ ہو جائیں گے تو ناکامی ہو جائے گی وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیا کر لیا وہ دا کر اور رب اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز ادا کی نماز بھی ضروری ہے مگر یہ دل کا صاف پاک اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے ورنہ کیا ہوتا ہے میں جو سر میں جو سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں اندر کوئی مال کا ہی بت بنا ہوا ہے نماز کے بعد بھی دعا کر رہا ہے اور مجھے پیسہ مل جائے اور یہ مل جائے اور وہ مل جائے حد یہ کہ معاف کیجئے گا گنا کے کام کر رہے اور دعائیں کرتے اس میں بھی ترقی ہو جائے اصطاخر اللہ دل میں وہی دنیا پرسی بھسی ہوئی ہے تو نہیں بھائی اس کو پاک کرنا صاف کرنا تذکیہ کرنا ضروری ہے وہ وضا کرسم رب اور اس نے کے رب کے نام کا ذکر کیا فصل پس نماز ادا کی بل تو کل حیات دنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بل آخرت و خیر و ابقا اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہ تو فنا ہو جائے گی ہر ذات کل فان کلو نس قطل مود دنیا کیا ہے ممل حیات اللہ متا غرور یہ آرضی فانی چند روزہ اور آخرت دائنی اور ہمیشہ کے لیے وہ جو ناکام ہونے والے کو ترجیح دیتے آخرت کر دیتے ہیں اللہ اور اور کو دنیا کے اس اس میں کھو جانے سے محفوظ رکھے اور اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا طلبگار بنائے سادہ سا جملہ بڑے پیارے انداز میں کسی اللہ والے نے سمجھایا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی فکر کرو کتنا رہنا ہے پتہ ہی نہیں کچھ اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرو دیکھ لیں بھائی ان نہادفی سحف الا بے شک یہ پہلے صحیفوں میں بھی بات ہے تمام پیغمبروں نے یہی تعلیم دی ہے صحف ابراہیم موسا موسٰ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابرا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں موس علیہ السلام کے صحیفے تو معروف جو اول ٹیسٹمنٹ کے طورات جو اب اصل شکل میں تو نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ان کی کچھ ہدایات محفوظ ہیں جو ہمارے مبصری نے نقل بھی کی ہے ایک رائے ہے ولعال ایک لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل وہ کہیں کھویا تھا اور اس کا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان میں کہیں آیا اور یہ جو پنشد وغیرہ یہ وید وغیرہ ہندو کی کتاب میں ہیں ان میں کہیں, کہیں کہیں کچھ اصل حقائق موجود ہیں براہما کہیں تصور ان کے بھی ہے اور کچھ ہدایات ایسی ہیں جو بڑی خالص توحید پر مبنی ہیں وہ کچھ کچھ کہیں کہیں ہیں کمپیرٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کرنے والے لوگوں نے کچھ ان کو جمع بھی کیا ہے تو شاید ادھر کہیں کچھ کچھ ملے لیکن اصل شکل میں بہرحال نہ وہ تورات محفوظ نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح اس کے بعد صورت الغاشیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورت بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبوب صورتوں میں جمعے کے دن جمعہ کی نماز میں دوسری رکت میں آپ اس کی تلاوت فرماتے عید کے دن دوسری رکت میں تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان قیامت کے واقع ہونے کا بیان اور کل کے نتائش کا ذکر میں اس میں آ رہا حلا اداغ حدیث الغواشیا کیا آپ کے پاس دھاپ لینے والی قیامت کی خبر پہنچی وجو ہوئی یوم دن خواشیاں اس دن کتنے ہی چہرے ہوں گے زلی اور آجز ہو رہے ہوں گے آ میرا بہت عمل کرنے والے مشقت اٹھانے والے اب یہ کہے گی کہ مشقت ہے عذاب کو جھیلنے کی تسلا نارن خامیاں دہکتی آگ میں وہ جلیں گے تسقا من عین ان آنیا ایک ہالتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے شدید گرمی ہے چھلستی ہوئی آگ ہے جھلسا دینے والی آگ ہے پیاس لگے گی بھی تو کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا لئی سلم الا اللہ درئے ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر صرف کانٹے دار گھاس وہ کانٹے والی گھاس کھانے کو دی جائے گی لا ولا يغنی من جو نہ جو جسم کو کوئی فربا کرے گی یعنی موٹا نہ بھوک سے بے نیاز کرے گی اصطفر اللہ جب وہ کانٹے پھنسیں گے تو اتارنے گرے پینے کو کھولتا پانی اور کبھی جہنم والوں کے زخموں کا پیپ ان کو پینے کو دیا جائے گا یہ اللہ کے کلام کا بیان ہے بھائی آج شروع میں میں نے اص کر دیا یہ آخری بارہ تو بھرا بھائی ڈراووں سے ڈراووں سے ڈراووں سے اور بگڑے ہوئے معاشروں میں جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زوی جس نے ساری ہلا تھی اللہ اکبر وہ کڑکا کیا ہے یہ آیا جو شروع میں آئی ہلا دینے والا انداز اللہ ہمیں آ کے آداب سے محفوظ کے بعد آج دوسرا نتیجہ بڑا پیارا نیک لوگوں کا فرمایا وہ جو ہوئی اومن نا کتنی چہرے اس دن تر تازہ ہوں گے لسا ائی رو دیا اپنی کوشش سے وہ خوش ہوں گے کامیاب ہو جائیں گے محنت کامیاب ہوگئی اللہ کے فضل و کرم سے فی جنت نہ جنت میں ہوں گے لا تسم اس میں وہ بےدتا باتیں نہیں سنیں گے فی عین جاریہ اس میں بہتا ہوا چشمہ ہے فی ہاں مرفوعہ اس میں اونچے اونچے تخت ہیں ہر جنتی بادشاہ ہوگا سورتھ ہر میں پڑا واق و اور پیالے ہیں چنے ہوئے ونمارق و نمار کو اور ٹکیے ہیں لگے ہوئے وزار بھی یوں اور قیمتی قالین ہیں بچھے ہوئے وہ محفل سجیوی ہوں گی ریلیکس موڈ ہوگا جی جنت اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اگلا بیانا ہر ایک کے لیے غور فکر کی, دعوت اللہ کی قدرت کے نظارے کیا وہ نہیں اونٹ کی طرف کیسے وہ پیدا کیا گیا صحرا کا اس کو جہاز کہتے ہیں صحرا والوں سے پوچھے اونٹ کیا شے ہے لیکن غور فکر کرنے والوں نے جب کنگالت میرکل ان دا کیمل نکلائے اس قدر جس کی کوئی نہیں ہے اس کی چربی کا استعمال استعمال کر جاتے ہیں اور جناب اس میں پانی کی سٹوریج اور اس کے کوہان کے اندر سٹوریج کا جو ٹینک اللہ نے رکھا ہوا کئی کئی دن تک بھوکا بھی رہ سکتا ہے مہینے بھر تک وہ بجٹنگ کر کے اپنے راشن کو استعمال کر کے زندہ رہ سکتا ہے نہ جانے کتنا کچھ اللہ تعالی نے اس میں رکھا نمبر دو وہ انسما کئی فروختیات اور اپنے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا بار بار ذکر آتا ہے کہ بغیر ستون کے کھڑا ہے تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا وہی للچیبالی کئی فن مصیبت اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے نصب کیے گئے یہ جتنا پہاڑ کا اونچا حصہ میں دکھائی دے رہا ہے بیان کرنے والے بتاتے ہیں جی والے کہ بھائی آپ نے کیل ٹھوکی تو کیل کی جو اوپر کا ٹوپی ٹوپی ہے نا چھوٹی سی وہ نظر آ رہی ہے ٹو تھری پرسینٹ حصہ نائنٹی فائیو پرسینٹ ہے اندر یہ پہاڑ دیکھو یہ چھوٹا حصہ ہے باغی دن گاڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے تاکہ زمین ڈس بلنس نہ ہو جائے تمہیں لے کے ایک طرف جھک نہ جائے وہی لل اردے کئی فسٹ ہوتی اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی بار بار تسکر آگے کیسی موضوع اس میں آکسیجن کی مقدار سورج سے مناسب فاصلے پر ہونا موومنٹ کا معاملہ ڈھلک نہ جائے گریوٹی کتنی رکھی کتنی نہیں رکھی تم ڈھس نہ جاؤ اس کے اندر اتنا نہیں رکھا اس کو کس قدر اللہ کی قدرت کی نشانیاں صحرا میں 14 صدیوں پہلے ایک شخص کھڑا ہے ایک بچہ ہو یا بوڑا ہو یا جوان ہو اونٹ پر بیٹھے ایک نشانی سامنے پہاڑ دوسری نشانی نیچے زمین تیسری نشانی اوپر آسمان چوتھی نشانی وہ دیکھتا ہے وہ دنگ رہتا ہے اور آج کی جو بھی آ جو بندہ پڑتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے پس اے نبی علیہ السلام نصیحت انما آنتا مذکر بے شک آپ تو نصیحت فرمانے والے یا دھیان کرانے والے ہیں آپ ان پر جبر کر کے منوانے والے نہیں پہنچانا بتانا سمجھانا پیغمبر کا کام ہے ان افراد کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا نظام کی سطح پر تو جنگ بھی ہوگی اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے لیکن انفرادی سطح پر لا اللہ الدین بالکل صحیح البقرا دو سو 256 گن پوائنٹ پر کسی سے جبر اسلام قبول نہیں کرایا جائے گا یہ کام ہی نہیں یہ پیغمبر کا کام نہیں کسی رو کا کیسے ہو جائے گا لستا علیم آپ ان پر جبر کر کے منوانے والے رہی ہیں اللہ طلح و مگر یہ کہ جس نے منہ مو موڑ لیا اور اکبر تو پھر اللہ اسے بہت بڑا آزاد دے گا ان انینا اب بے شک انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے ثم اِنَّ علینا بے ہم شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے